پھر جب حرمت والے معاونی نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پا اور انہین پکڑو اور قد کرو اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز کام رکھے اور زکو دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے